آلوگوں سے حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ نے انہیں اپنی فضل سے دیا تو ہم نے تو ابراہیم کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا فرمائی اور انہیں بڑا مق دیا